و برکات امید ہے کہ آپ حضرات شروعیت سے ہوں گے اس وقت علم علمف حصہ سوم سبق کا وقت ہوا جاتا ہے اگر باقی طلبا کہیں موجود ہیں تو ان کو بھی بلا لیجئے کل کے سبق میں ہم نے اس کے قائدے اور محمود الفا محمود العین اور محمود اللہ کی صرف صغیر کے بارے میں کچھ باتیں پڑی تھی آج کے سبق میں معتلفا جس کا دوسرا نام مثال ہے مثال معتلفا یعنی جس کے فاق علیما میں حرف علت ہو اور ہفت اقسام کے اندر آپ نے یہ بات پڑی جس کے فاق علیمہ میں حرف علت ہو اس کو مثال کہتے ہیں تو آج ہم معطل فا یعنی مثال کے بارے میں کچھ فائدے پڑھیں گے قائدہ نمبر ایک اس کا نام ہے کا قانون کیا نام ہے کا قانون اس قانون کو سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے فَعَلَ يَفْعِلُ باب ذرب يَزْرِبُ چنانچہ اس باب سے فعال یا سے آتا ہے واہدا یاد وعد اس کا وزن ہوگا فعل یفعل مظاہرے کا سیگا ہے چرانچے وا کا مظاہرے اصل میں تو یوں ہونا چاہیے یو ای کیا ہونا چاہیے یو ایو یو ایو بر وزن دیکھیے یا کے مقابلے میں یا فا کے مقابلے میں واؤ مقابلہ میں مقابلہ دال ہے وَعَدَ فَعَلَ يَفْعَلُ لیکن ایک قانون ہے ایک قاعدہ ہے اور جو ایسے بہت سارے سیو پر جاری ہوتا ہے جہاں بھی یہ صورت حال ہو چنانچہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ واؤ, ہر وہ واؤ جو ساکن ہو ہر وہ واؤ جو ساکن ہو اور علامت مظاہرے مفتو اور کثر کے درمیان میں ہو ہر وہ واؤ جو ساکن ہو اور علامت مظاہرے مفتو اور کسرا کے درمیان میں کیا مطلب وہ سے پہلے علامت مظاہرے ہو اور علامت مظاہرے آپ پڑھ چکے چار حروف ہیں تا، یا اور نون تو وہ سے پہلے علامت مظاہرے ہو اور اس پر فتح ہو اور وہ ساکن ہو اور اس کے بعد جو بھی حرف ہے اس پر کسرہ ہو واؤ سے پہلے علامت مظاہرے مفتو اور اس واؤ کے بعد والے حرف پر کسرہ ہو تو واؤ کو کیا کہیں گے یہ علامت مظاہرے مفتو اور کسرہ کے درمیان میں ہے تو ہر ایسا واؤ جو ساکن ہو اور علامت مظاہرے مفتو اور کسرہ کے درمیان میں ہو تو قائدہ یہ ہے کہ اس وہ کو گرا دیتے ہیں اس وا کو حزف کر دیتے ہیں چنانچے یا عید سے کیا بن جائے گا یو ایڈو سے کیا بن جائے گا یا عید یو ای سے کیا بن جائے گا یا عید ایک اور مثال دیکھیے واسوانا یا اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ایک فائدہ پڑھا ہے کہ ہر وہ واو جو عامت مزار مکتوب اور کسرہ کے درمیان میں ہے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں لہذا یہاں بھی واؤ چونکہ ساکن ہے علامت مظاہرے مفتو یعنی یا اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہے تو لہذا اس واؤ کو بھی گرا دیا جائے گا اور یو سیلو سے کیا بن جائے گا یا سیلو یو اسلو سے کیا بن جائے گا یا سیلو ایک اور مثال دیکھیے مثال کے طور پر وقوف مصدر سے ماضی اور مظاہرے کا سیکھا آئے گا وقف وقافا وقف فہانہ فعل یفعل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقف یوقف اب دیکھیے واو اس سے پہلے علامت مزارے ہے اس پر فتح ہے اور واو کے بعد کسرا ہے اور ہم نے ایک اصول پڑھ رکھا ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے علامت مزارے متو ہو اور اس کے بعد والے حرف پر کسرا ہو تو اس واو کو گرا دیا جاتا ہے تو لہٰذا یوقیفو سے کیا پڑھیں گے یاقفو یاقفو اس کی اصل ہمارے ذہن میں چاہیے کہ اس میں فلاں قاعدہ کی وجہ سے تعلیل ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی یہ شکل بنی ہے لیکن جب ہم اس کا وزن نکالیں گے تو ہم اس کو اصل کی طرف لے کے جائیں گے یاقفو اصل میں یوقیفو تھا بر وزن یا فائلو. یوکیفو بر وزن یا فائلو تو حاصل یہ ہوا کہ قائدہ نمبر ایک اس کا نام ہے یعیدو کا قانون کیا نام ہے یعیدو کا قانون ہر, علام، ہر وہ واو جو علامت مزار مفتو اور کسرہ کے درمیان میں ہو تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں لہذا جب آپ سے پوچھا جائے یاقیلو میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے تو کیا کہیں گے یا عید والا قانون یاقیفو میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے یا عید والا قانون اور وہ قانون آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ چونکہ یہاں واؤ علامت مظارف اور کسرہ کے درمیان واقع ہو رہی تھی اس لیے اہل صرف کا قانون یہ ہے کہ اس واؤ کو حذف کر دیتے ہیں اس واؤ کو گرا دیتے ہیں اسی وجہ سے یاقیفو اور یاب اور یاسیلو کے اندر واؤ کو حزف کر دیا گیا ہے قاعدہ نمبر دو اس قانون کا نام ہے یاہابو کا قانون کیا نام ہے اس کا یابو کا قانون وابزن فا دیکھیے موتن ہے مثال واحی ہے اور اس کا مظاہرے یوں آنا چاہیے شروع میں علامت مظاہرے لگا دیں اور آخر میں ضمہ دیں تو وہابا سے کیا بنے گا یو ہابو وابو باب فات یفتاحو تو یہاں واؤ علامت مزار مفتوخ اور فتحہ کے درمیان میں ہے لہذا جو واؤ علامت مزار مفتوخ اور فتح کے درمیان میں ہو اس کو بھی گرا دیتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے یا یوہبو سے کیا پڑھیں گے یاہبو یاہابو یو ہبو گے یاہبو واب اب سوال یہ ہوگا کہ پھر اس کو الگ کیوں ذکر کیا یہ ذکر کر دیتے کہ جو واؤ علامت کے مظاہرے مفتو اور فتح کے درمیان یا کسرہ کے درمیان ہو اس کو گرا دیتے ہیں تو علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا قاعدہ وہ عام ہے اس میں کوئی شرط نہیں لیکن اس کے اندر ایک شرط تھی اس لیے اس کو الگ مستقل ایک قانون کا نام دیا گیا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس وقت حذف کریں گے جب عین یا لام کلمہ ہر حلقی ہو عین یا لام کلمہ ہر حلقی ہو تو دیکھیے یہاں پہ وہابا واؤ فا کلمہ ہے اور ہا آئین کلمہ ہے اور آئین کلمہ حرف حلقی ہے اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھیے یوزعو یہاں واؤ علامت مظار مفتوح اور فتحہ کے درمیان میں واقع ہے یابو کے قانون کے مطابق یہاں بھی واؤ کو حذف کر دیں گے اس لیے کہ شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ اس کا لام کلمہ عین ہے اور وہ حرف حلقی ہے تو دوسرا قیدہ یا کا یا پہلے قانون کا نام کیا تھا یعیدو کا قانون کہ واؤ جو علامت مظاہرے مفتوح اور کسرہ کے دنیا میں واقع ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں جیسے یو عید سے یا عید دوسرے قاعدے کا نام وہ یہاں و... کا قانون کہ جو وا علامت مزار مفتوح اور فتح کے درمیان میں ہو اس کو بھی گرا دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ عین یا دا دام کلمہ حرف حلقی ہو اور حروف حلقی کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے کہ حروف حلقی کل چھ ہیں حمزہ ہا عین اور خوا نمبر تین اس قانون کا نام ہے می آد کا قانون یا میزان ان کا قانون می آد کا قانون بھی کہتے ہیں اور میزان ان کا آپ کے یہاں چونکہ انہوں نے میزان کہا ہے اس لیے آپ نے بھی میزان سے اس کو یاد رکھنا ہے تو اس فائدہ نمبر تین کا نام ہے میزان ان کا قانون چنانچہ فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ واؤ جو ساکن ہو واؤ دو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں وہ وا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں جیسے دیکھیے وعدہ اس سے اس میں آلہ کا سیرا آئے گا اس کا پہلے وزن دیکھیے مف آلف مفعل اسم آلہ کا وزن ہے تو واحدہ سے اسم آلہ کا وزن آئے گا میو آدن مف تو دیکھیے اس میں وا ساکن ہے اور کیا ہے اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے میف وزن دیکھیے می اسم آلہ کا مدن کیا ہوگا اصل میں یوں ہونا چاہیے تو واؤ ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پر کسرا ہے اور ابھی ہم نے نیزان والا قانون پڑھا کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو کیا ہے یا سے تبدیل کر دیتے ہیں اس واؤ یا سے بدلیں گے تو میو آد سے کیا ہو جائے گا می آدن میو زان سے کیا ہو جائے گا جی بالکل ایسے ہی ہے ماشاء اللہ تو میو آد سے کیا ہو جائے گا می آدن اسی طرح ایک لفظ ہے وقوت کوت وف دال و وقوت باب افعال کا مصدر اس سے آئے گا اب قاد کیا آئے گا ایو اب دیکھیے پہ پہلے والے حرف پر کسرہ ہے افعال اب قادن واؤ ثقم پہلے والا حرف اس پر کسرہ ہے وہ کودتے ہیں روشن کرنا جلانا یہ پود فتارنتی و قداسو و لجارا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہو گئے تو جہنم کیا گیا کہتے ہیں کہ مسا علیہ سلاۃ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر رو رہا ہے حضرت مسا علیہ السلاۃ وسلام نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے تو وہ پتھر کہنے لگا کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھے بھی اس جہنم کی آگ کے اندر جو ہے ایندھن نہ بنا دیا جائے مجھے بھی اس کے اندر جلا نہ دیا جائے حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلیم اللہ تھے چنانچہ دعا قبول ہوئی آپ نے پتھر کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں جو ہے وہ اس آگ کا ایندھن نہیں بنا جی السلام علیکم و اللہ نا معلوم کس جگہ سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا ہے چلو بہن فائدہ نمبر تین پڑھ رہے تھے میزان ان کا قانون کیا مطلب کہ جو واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو سے بدل دیتے ہیں جیسے سے میانن ان سے ایادن اچھا قاد، ای پتھر والا واقعہ چل رہا تھا ع علیہ السلام سلاۃ وسلام چلے گئے اپنے سفر پہ واپسی کافی عرصہ کے بعد واپسی ہوئی دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے تو حضرت مسا علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ ارے بھائی میں نے تو تمہارے لیے دعا کی تھی اور تمہیں میں نے خوشخبری سنائی تھی کہ تمہیں اللہ رب العزت جو ہے اس جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنائیں گے پھر کیوں رو رہے ہو تو وہ پتھر کہنے لگا کہ اسی عمل کی وجہ سے تو مجھے نجات ملی لہذا میں اس عمل کو کیوں چھوڑوں تو آج ہم انسان جو ہیں کیسے اس آگ کی طرف سے غفلت میں ہوئے ہیں کہ پتھر بھی گھبرا رہے ہیں پتھر بھی رو رہے ہیں اس آگ کی ہال نہ پریشان ہو کے اللہ رب العزت بھی بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے جی کتاب کی طرف آئیے صفحہ نمبر چھے علم چھف حصہ سوم معطل فا کے قاعدے نمبر ایک اب آپ نے ان قواعد کے نام یاد کرنے ہیں اپنے پاس لکھ لیں قاعدہ نمبر ایک اس کا نام ہے تعید کا قانون قاعدہ نمبر دو اس کا نام ہے یابو کا قانون قاعدہ نمبر تین اس کا نام ہے میزانن کا قانون اور ان کو اپنے پاس محفوظ بھی فرما لے ان کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں میزان ان کے قائدے سے کیا مراد ہے یادو کے قانون سے کیا مراد ہے یابو کا کیا مطلب ہے تاکہ جو ہی آگے ہم چل کر سیخے کے درمیان میں جب بتلائیں گے کہ اصل میں یوں تھا اور اس میں یاہابو کا فائدہ جاری ہوا ہے تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ ہاں یہاں واؤ علامت مزار مفتو اور فتح کے درمیان میں تھی اور چونکہ آئین یا لام کریمہ حرف فلقی بھی ہے اس لیے واؤ گر گئی جی دیکھیے معطل فاق فائدے نمبر ایک جو واؤ ساکن علامت مظاہرے مفتوخا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے جیسے یا عیدو کے اصل میں یو تھا یہ درمیان میں ایک فائدے کے طور پر بات بتلائی ہے فعل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے مزدور سے بھی واؤ گر گیا تو مستدر اصل میں مظہرے کے اندر واؤ ہوئی ہے تو مسر بھی واؤ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وے سے اس کو پڑھتے ہیں اس واؤ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں فیل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے فائدہ فیل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے عید مصدر سے بھی واؤ گر گیا کہ اصل میں وعدن تھا لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واؤ محضوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی مظاہرے کے اندر صرف واؤ کو حذف کرتے ہیں کوئی اس کے بدلے میں چیز زیادہ نہیں کرتے قائدہ نمبر دو اس کا نام ہے یاہابو کا قانون اگر مظارے میں عین یا لام حرف حلقی ہو اور واؤ ساک علامت مفتوح اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہو تو وہ واؤ بھی گر جاتا ہے جیسے یاہابو اور یازاؤ کے اصل میں یو اور یو تھا حروف حلقی چھزا ہا خو ان کا مجموعہ قاعدہ نمبر دی جو واؤ ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مقصور ہو تو اس واؤ کو سے بدل دیں گے جیسے میزان کے اصل میں تھا اور ای قادن کے اصل میں او قادن تھا تو آج کے سبق میں آپ نے تین قانون پڑھے پہلے قاعدے کا نام ہے یدو کا قانون دوسرے کا نام ہے یابو یا کا قاعدہ اور کا نام ہے میزانن کا قانون ہر ایک کی تعریف بھی انشاءاللہ شاء آپ نے سمجھ لی ہے تو اب آپ حضرات نے اس کو مزید کچھ مثالوں سے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ نام اپنے ذہن میں یوں بسانا ہے کہ لفظ بولتے ہی آپ کو اس کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے یا ہی دکھا قانون تو یہ بولتے ہی آپ کو پتا ہو کہ یہاں واو واؤ ہوئی ہے اور کیوں حضف ہوئی ہے اس قائدے کی وجہ سے کہ واؤ علامت مظاہرے مفتو اور کسرہ کے درمیان آ رہی تھی اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ